شنا و رحمۃ الحمۃ اللہ علیہ و رحمتہ اللہ, حلی اللہ محمد محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سکین مجھے میدان شرمغیر باختہ ساموس واپسی سلامت کرتے ہیں ہماری سلسلہ دار کتاب سے کلاوت میں سے باب الی گیارہ باب نمبر بیالیس درخت نمبر پانچ کا کتاب کے پیج نمبر تین سو بارہ سے شروع ہو رہا ہے آپ لوگ کے مبارک خانوں تک پہنچا رہا ہوں نمبر پانچ ہاں جی اس میں پیش اچھا پیراگراف شروع رہا ہے تو اجارے کے مزید احکامات بین فرمانے رہے ہیں تو شاید اللہ رحمٰ فرما رہے اجرل اے ن المسترتا جائ سے اجرت پہ دینا اے ن وہی گر وہی چیز جو پل اجرت پر دیا ہوا ہے ہم ہاں پل اجرت پر دی ہوئی چیز کو جائی سے ابھی مدت ختم ہونے کے بعد دوبارہ اسی بندے کو یا کسی اور کو دے دیں تو پہلے جو اجرا لیتا تھا اس سے زیادہ آپ دے سکتے ہیں چاہے سا جو اجرت پر دینا اے نل وہ چیز جو پہلے اجرت پر دیا ہوا ہے خود اسی چیز کو بھی اکثر زیادہ کرائے میں ہاں ساجرہ ہے جس اجارے میں جس پر انہوں نے اجارہ اجرت پر لیا تھا المستاجر الاول پہلے والے مستاجر پہلے اجرا پر لینے والا کرایہ دار ہاں جی بعد انقدال مدت المائنہ اس مدت کو ختم ہونے کے بعد جو پہلے معائن ہو چکے تھے فلاغ آغد نے انہذہ رہا اگر وہی مستاجر وہی کرایہ دار دوبارہ اس گھر کو جو ہے مزید ایک سال کے لیے رکھنا چاہیں اس پہلے مدت ختم ہونے کے بعد تو وہ جو ہے اسی پہلے اسی گھر کو جس کو پہلے اجرت پر لیا تھا اس کا پہلے سے زیادہ کرایہ لینا جائز سے مالی کے لیے اگر وہی شخص دوبارہ لے لیں انستاج جرا اوشتا جرا یا اس گھر کو اجرت پر لے لیں غیر ہوں پہلے والے ماں کرایہ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کو اجرت پر لے لیں دونوں شروطوں میں جب پہلے آخ میں جو اجرت تو ہو گیا تھا وہ مدت ختم،, ختم ہونے کے بعد جب اسٹینج کر رہے ہیں دوبارہ اس پہ ہمیں اسی گھر میں اجارہ پر رہنا چاہتے ہیں دوبارہ تمدید کر رہے ہیں تو پھر جو ہے دوسری جو اجارہ ہے نایا اجارہ ہے وہ پہلے سے زیادہ لے سکتے ہیں اگرچہ گھر وہی ہے جو پہلے تھا وہی لمحے اگرچہ اضافہ نہیں ہوا اے نن وہ گھر جو پہلے اجرت پر لے وا, اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا اضافہ کوئی چیز نہیں ہوا کوئی سم ٹو سیم وہی چیز ہے ذہنی کرایہ بڑھا سکتے ہیں لین نہا کیونکہ کسی گھر کی وجرت جو ہے ین متاثرہ کی اجرت ہو مختلف ہوتے ہے بالعزتی ہاں اس کی طلبگار زیادہ ہونے کی وجہ سے بالعظ منہنگائی کی وجہ سے یا اس کی طلب زیادہ ہونے کی وجہ سے ہاں جی بالعزت وہ چیز نایاب ہونے کی وجہ سے نکاثرت اللہ ہیں ہے کیونکہ اس کا جو اس کی طلب کرنے والے طلبگار زیادہ ہونے کی وجہ سے طلب زیادہ ہو چیز کی طلب زیادہ ہو گیا تو چیز کم ہو تو یقیناً اس کی قیمت بڑھ جاتی ہیں جو پوری دنیا میں معیشت کے اصول کے عرض وہ طلب کے بھی طلب زیادہ ہو عرضیں کم ہو تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو یہاں پر بھی ہاں جی کبھی جیسے شاروں میں ہوتی ہے گرمیوں میں تھوڑا سا سستے بڑھ جاتا سردیوں میں مہنگا ہو جاتے ہیں جیسے کراچی وغیرہ میں تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں اگرچہ گھر میں کوئی چیز اضافہ نہیں ہوا ہے لیکن چونکہ ہاں جی آلات اور موسم کے مطابق یا سرکاری طور پر جیسے ابھی چیزوں کی قیمتیں منگا ہو گیا تو گھر والے اسی حساب سے اسی کرائے سے اپنی ضرورتیں پورا کرنا ہے تو بھی جو ہے ان مسالے کی بنیاد پر بھی وہ کرائے کو بڑھا سکتے ہیں نیا مطلب ولب آ جرا بیتن مندارن اگر کوئی جو ہے اجرات پر دے دے یہاں بیت سے مراد کمرہ ایک کمرے کو کسی گھر کا بے حجرات معینہ مندد میں ایک بندہ اس کے کئی کمرے ہیں گھر کے کئی کمرے ہیں یا کئی سیٹ ہیں تو ایک سیٹ ایک کمرہ اس نے ایک معین اجرت میں دے دیا مثلا پانچ ہزار اور بیتن آخر دوسرے گھر کو یعنی دوسرے سیٹ کو یا دوسرے کمرے کو یہاں بیت میں کمرے کے معنی جائے دوسرے کمرے کو بے اوجتی زائدین اور پہلے اس پہلے والے اس کمرے کے مقابلے میں دوسرے کا زیادہ وجرات لے لیا ہاں جی تو جاز ہے یہ بھی جیسے اس کا اپنی مرضی ہے ہاں جی جس سرکار جتنا پیسہ لینا چاہیں جس کمرے کا جتنا لینا چاہیں باقی رہنا نہیں رہنا ہماری مرضی ہے باقی کرائے میں اس کی مردیں لحاظ فرماتے ہیں ایک کمرے کو ایک معین اجرت میں اور بے تناخر دوسرے کمرے کو بے اجرت تین اس پہلے والے کمرے کے مقابلے میں اس میں زیادہ اجرت پر دے دیں تو بھی جھا ان کا ناقاط یہ دونوں کمرہ یا صحت میں مسل اور ایک جیسا ہے پھر جمی صفات یا تمام صفات میں ایک جیسا ہے لیکن پھر بھی وہ زیادہ لینے چاہیے کہ زیادہ معین کرنے چاہیے کا سکتا ہے کہ اس میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ان میں سے جو ہے کوئی ایک اس کے رشتے دار ہو سکتا ہے ایک دوست ہو سکتا ہے دوسرا اجنبی ہو سکتا ہے یا ایک غریب ہو سکتا ہے ایک متوسط طبقہ ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے بھی وہ کرایوں میں فرق کسی بھی سوابید پر کر سکتے ہیں بلوشتا جرا اگر کوئی شاس کسی گھر کو عجرت پر لے لیں لیافت ظفی ہے لیافت تاکہ اس میں حفاظت کریں ہاں جی حرامن کسی حرام چیز کو اس گھر میں ہاں جی محفوظ رہنے کے لیے کسی کے کمرے کو دکان کو گھر کو کرائے پر لے لیں تو کل خمر جیسے شراب رہنے کے لیے خنجیر سور رہنے کے لیے اوستہ جرا یا کسی کاتب کو اس نے اجرت پر لے لیا لے تو قوف تاکہ جو ہیں کوفر لکھنے کے لیے کفریا باتیں انکلمات کتاب لکھنے کے لیے کسی کو اجرت پر لے لیں یا اوستہ جگہ یا کوئی کافر اجرت پر لے لیں مسلمان کسی مسلمان کو کافر کسی مسلمان کو اجرت پر لے لیں للخدمت اسے کافر کے خدمت کی خدمت کے لیے تو شہز فرما دے ان تمام صورتوں میں لم یہ سے ان تمام صورتوں میں یہ معاملات صحیح نہیں ہیں یعنی اب یہ اچھا جو ہے اگر اپنے گھر میں یہاں جی شراب رہنے کے لیے اس گھر کو کرایے پر دیا تو اس کے لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے اور گھر کو کرایے پر دینا ہی جائز نہیں ہے خنجیر رہنے کے لیے گھر کے کرایے پر دینا ہی جائز نہیں ہے کپور لکھنے کے لیے اس کمرے کو دکان کو دفتر کو کرایے پر دینا جائز نہیں ہے اسی طرح جو ہے ایک کافر کو جو ہے ایک کافر کسی مسلمان کو اجرت پر لینے اس کا آخر کی خدمت کرنے کے لیے غلام جیسے سے خدمت کے لینے، تو وہ بھی صحیح نہیں غلط تصحیح اور اسی طرح صحیح نہیں اجارت المحلوماتیں حرام چیزوں کا اجارے پر دینا کرایے پر دینا بھی صحیح, صحیح نہیں ہے غلا اور نہ ان کو کرایے پر لینا صحیح جیسے حرام چیزوں کی مثال کیا جیسے کل مقصوبی جیسے کسی کی غذبی چیز کسی کے غصبی چیز جو ہے اس میں اس کو کرایے پر لینا دینا بھی جائز نہیں ہے ایک بندے کے پاس کسی کی غصبی گھر ہے قصبی دکان ہے یا غصبی گاڑی ہے غصب سے چھنے ہوئی تو اس کو کنہ کرایے پر دے سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو یہ اس طرح کا غصبی چیز ہے تو آپ اس گھر کو پتہ ہی گھر غصبی ہے چھنا وغیرہ ہے قبضہ والے ہیں ہاں جی اور یا یہ گاڑی مثلا غصبی ہے چھنی ہوئی ہے تو اس کو اجرت پر نہیں لے سکتے ہیں وغیرہ جیسے غذبی چیزیں اس کے علاوہ کوئی بھی اور حرام چیزیں ہاں جی تو اس کو اجرت پر نہیں لے سکتے ہیں اور نہ دے سکتے ہیں وہ جو اس اور البتہ جائز ہے حاضہ اور جائز نہیں ہے ہاں جی ماہواری والی عورت کو لخدمت خدمت مسجد کی خدمت کے لیے انہی دنوں میں ہاں جی ان دنوں میں یقینی بات ان کو نماز پڑھنے کا جائز نہیں ہے نماز صحیح نہیں ان دنوں میں مسجد کی خدمت کے لیے ایسی حامل خاتون کو اجرت پر لے لیں تو وہ صحیح نہیں کیونکہ اس کو مسجد میں جانا ہی صحیح نہیں ہے جائز نے تو وہ مسجد کی کیا خدمت کریں گے اس لیے جائز میں باقی دنوں میں جائز ہے ولا یا جور عقد اور اس طرح جائز نے عقد اجارہ بانا اللّہ شاعل تیسے چیزوں پر لا دکا جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے معاشرے میں ہاں جی کے حصول میں کوئی تھکاوٹ ہے بور کچھ بھی نہیں ہے کا اسجار ان جیسے کہ اجرت پر لینا کسی سیب کو کھانے کے لیے درنی کھانے میں تو اس سیب اجارے پر نہیں ہوتے خریدنا ہو ہوتا ہے لشم میں سونے کے لیے سیب کو فائدہ سو سن, سن بھی سکتے ہیں خوشبو کو تو سونے کے لیے سیب کو اجرت پر لینا جائز نہیں کیونکہ اس کی سونے کے لیے کوئی قیمت نہیں ہوتی اور شجرت یا کسی درخت کو اس لیے اجرت پر لینے لود فی دلّی اس کے حساب میں بیٹھنے کے تو کسی درخت کے حساب میں بیٹھنے سے درخت والے کو مالک کو ہاں جی کوئی نقصانی ہوتے لہٰذا اس چیز کے لیے بھی یہ جی, ایسی چیز نہیں جس میں مالک کے لیے کوئی تھکاوٹ کوئی تاف ہو اور نہ یہ کوئی قابل ہے, ہاں جی قیمت لگنے والی کوئی چیز ہے اس لیے ایسی چیزوں کو اجرت پر لینا دینا جائز نہیں اور شدت ادارہ کو اجرت پر لے لیں فی دلی اس کے سائے میں بیٹھنے کے لیں تو اس کے کرائے پر دینا اجرت پر دینا بھی صحیح نہیں لینا بھی صحیح نہیں آگے فرماتے ہیں وہ جز جَائِ و جائز اس چیز اور ذہن اجرت پر لینا دائی کا کسی بھی داد کو اجرت پر لینا لیزائی ہاں دو سال سے کم دودھ پیتا بچے کو دودھ پلانے کے لیے اول حذانت یا کی کسی اور بچے کی دیکھ بھال کے لیے ان میں سے ایک ایک کام کے لیے اول ان دونوں کام کے لیے وہ دودھ بھی پلائیں بچے کی دیکھ بھال بھی کریں اس کے لیے پر لینا جائز کسی بھی کو اور اگر کا ہے تو ہاں دودھ ہے تو اور لہٰذا ان دونوں میں سے ایک کے لیے منفرد اکیلا صرف دودھ دلانے کے لیے دودھ دینے کے لیے یا صرف دیکھ بھال کے بچے کی صرف ان میں سے ایک کام کے لیے بھی دائ کو اجرت پر لے سکتے ہیں اور یہاں پر ولیسا چونکہ اب وہ ایک دائ ہے ہاں جی یا لونڈی ہے جو بھی ہے جس کو اس نے دودھ پلانے کے لیے یا خدمت کے لیے حصاً دودھ پلانے کے لیے جرت پر لے لیا تو ولی سے لل مشتاجر ہاں تو جس نے اس دائی کو اجرت پر لیا اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تو وہ دودھ وہ بچے کے باپ کو مستاجر کہیں گے تو مستاجر کے حق نہیں پہنچتا یمنا کہ وہ منع کرے زو جہاں اس عورت کی جو ہے اس دائی کے شعر کو منوت یہاں اس کے ساتھ جو ہے صحبت کرنے سے اس کو منع نہیں کر سکتے ہاں جی اس کی جو جو ہے خواہش پورا کرنے سے ان کو منع نہیں کر سکتے ہاں البتہ اس عمل کے نظر میں فائن حملت وہ دائی حاملہ ہو جائیں تو ایک ہی بات ہے آپ حاملہ ہونے کے بعد اس کے دودھ بچے کو تو نقصان ہے دودھ تو نہیں دلا سکتے لیکن یہ کہ خدمت تو بچے کی کر سکتے ہیں تو ایسی اس نے دونوں کے لیے لیا تھا اب ایک کام اسے لے سکتے ہیں دوسرا نہیں لے سکتے تو خلیل مستجر تو عجرت پر لینے والے شخص کے لیے الخیار و اختیار بے نلفاظ کی اب اس آپ کو فسا کریں یا امداد یا اس کو دستخط کریں اور اسے وہی حضانت والا کام لے لیں اب دودھ دینے والا کام نہیں ہوا وہ یہ جو اس رہا ہے اب یہ جو خاتون جس کو دائی جس کو اجرت پر لیا ہے اب اس کو وجرت میں کیا دے دیں کتنی دو شرطیں ہو سکتے ہیں اس کو ایک معجن وجرت دے دیں ہزار پانچ ہزار دس بیس ہزار جو بھی ہے پیسے کی صورت میں جنس کی صورت میں یہ وسائی یہ فرماتے ہیں یا اس کو اسی دودھ پینے کے دوران کھانے پینے کی چیزیں رہنے کی جگہ لباس ضروریاتی زندگی اس کا پورا کریں یہ اس کے وجرت قرار دے دیں یہ وسائی و یجود اشتہار ہوا جیس وجرت پر لینا دائی کو عجرت معینت یا ایک معین اجرت کے بدلے میں جیسے مثلا بول دیا معانا دس ہزار یہ بھی صحیح او اور بھی ماتا یا اس کے بدلے میں جو وہ دائی کھاتی ہیں وہ طلب اور پہنتی ہے مدت رضا اسی دودھ پلانے کے مدت میں ہاں ایک سال دو سال جینے بھی یا چلنے اس میں جیتنا اس کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے لباس کی ضرورت ہے اور باقی ضرورتیں اس کو پورا کریں اور یہی اس کے اجرت قرار دے دیں یہ بھی صحیح ہے آگے فرماتے ہیں وہ منستاج رت دار ہیں اگر کوئی شخص کسی کسی کی گھر کو اجرت پر لے لیں کرائے پر لے تو پھر اس میں کن کن کو بیٹھا سکتے ہیں کن کو نہیں بیٹھا سکتے ہیں وہ جو تو پورا کرائے پر لے لیا۔ ہاں جی تو فرماتے ہیں وہ منستاج اجرت دار ہیں اگر کوئی کسی گھر کو اجرات پر لے لیں لسک نہ اس میں رہنے کے لیے تو زیادہ اللہ تو اس کرائے پر لینے والے کے لیے سے یوس کے نہ بیٹھائیں فیا اس گھر میں من ادا جس کو چاہیں وہ اس میں بیٹھا سکتے ہیں لیکن الحد داد سوائے لوہار کے لوہار کے لوگوں گھر ہاں جی اپنے ساتھ میں نے دو کمرہ دونوں کا انہوں نے کرائے پر لیا ہے تو ایک میں خود بیٹھے ایک الحد داد کے لے دیں لوہار کو دے دیں لوہار کا کام کریں اس کو نہیں دے سکتے داد کو نہیں دے سکتے ہیں لوہار کو ولقسار اسی طرح دھوبی کو نہیں دے سکتے وہ تہان چکی والے کو نہیں دے سکتے کہ اس کمرے کو چکی بنا دیں بغیر موجر البتہ موجر کی اجازت کے بغیر اس گھر کے مالک جو جس نے اسے یہ گھر اجارے پر دیا ہے بیٹھنے کے لیے اس کی اجازت کے بغیر جو ہیں لوہار کو دھوبی کو کہاں چکی والے کو نہیں دے سکتے کیونکہ ایک تو ان کی وجہ شعاشار ہوتی ہے ان کی وجہ سے گھر میں خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہیں اس لیے تو مگر موجر مالک جس نے اجرت پر دیا ہے اس اجرت دینے والے کی اجازت و رضا اس کی رضامندی کے بغیر آپ ان لوگوں کو اس گھر میں نہیں بلا سکتے ہیں آگے ولا ہوں ان یا ملا لیکن خود مالک کے لے جائز ہے کہ وہ اس گھر میں انجام دے دیں فیہ ماراد جو وہ چاہیں اس میں کام کر سکتے ہیں من العمال مشرہ جو بھی شرانجائش کام ہے خود تو وہ سب کام اپنے اس گھر میں کر سکتے ہیں ہاں اس کو کوئی ہنر آتا ہے تو وہ سارے ہنر اس گھر میں کر سکتے ہیں اس کو جو ہے اس, اس کو کوئی پابندی نہیں لگی کسی کو بیٹھانے کے صورت میں خود کے ساتھ تو وہ صورت میں اس کے لئے لوہار دھوبی کھڑکی والے ان لوگوں کو بیٹھانے سے منع کیا جب تک مالک اجازت نہ دے دیں اس کے لیے شامل حال نہ ہو تو الحمد آج کے جو ہیں یہ پر اتفاق کرتے ہیں آگے انشاءاللہ شاء اللہ اگلا دست آگے آ